ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے تو किया کیا جائے میں بڑی مدت بار حاضر ہوا ہوں تو میں اپنے تجربات آپ کے سامنے پوچھ سکتا ہوں آپ نتائج خود اہد عہد کیجیے گا کیونکہ میں عالم میں ہوں نہیں اور نہایت کٹن اور دشوار حالات سے واسطہ پڑا uh, اتنا کہ کبھی کبھی لگتا کہ کیسا کی رگے پچ جائے اور ایسے بھی حالات آئے کہ یوں لگا کہ سرکار کے سینے پر رد کیا جائے گا مشکل حالات سے گزرا ہوں میں نے اپنا طرف کیا اس دوران کہ میں تو اتنا نہیں تھا میں حوال باغ کا کیوں نہیں ہوں تو میرے دل نے مجھے جواب دیا کہ حقیقت اور احساس کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں کوئی مبارکہ نہیں تھا یہ بھی میں نے اپنے دل کی طرف جان کر اور یہ سوال کیا تجیا کیا اپنا جس کو ریٹروسپیکشن کہتے ہیں مصالحہ زاد کہتے ہیں تو اس نتیجے سے मैं पूछा कि जो मेरे होश कायम है तो ये उन चंदो की अतार है जो डॉक्टर साहब की सोहबत में मैंने गुजारे हैं महीने पहले मेरे दिल में यह ख्याल कि ऐसा ना की डॉक्टर साहब बहुत गुमान हो और जब ये सोच मै रही तो ये میں نے قدم اٹھایا کہ ڈاکٹر صاحب کو ختم کے گھر میں حاضر نہیں ہوتا ناؤ کی آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ بندہ تو اتنا نزدیک ہے اور آتا نہیں ایسے नहीं کے کوئی زوم میں مبتلا ہو گیا ہو یا اس وجہ سے نہیں آتا کہ میں کسی کام سے منع کروں گا منع کرنے کے مو... وہ روکنے کے می ہوگا تو میں نے دل میں جان کا اور یہ بھی خیال آیا کہنا ہٹ کہ جاؤں یا میں کسی اور طرف نہیں نکلا ہوں پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کل میں ہاتھ میں تھا अपने दिल को टोला मेरे भाई भी है बहन भी है बहने भी है वाली बहन भी है माँ बाप अल्लाह ताला ने बच्चे भी दिए भी है, भी भी है जब मैंने अपने दिल के अंदर देखा तो दिल से आवाज आई मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ इस गोले जमीन पे गावानी सही وہ ڈاک صاحب ہے تو میں نے کہا ہو کم از کم حشر برا نہیں ہوگا آج ہمارے تو حالات ہیں دنیا کی کسی بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے اور کل رات تین بجے تک ہم پر بات کر رہتے ہمارے سامنے وہ حالات آئے ہیں کہ ممبر میں زندہ لوگوں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں اور ان کی چیح دوسرے گاؤں تک پہنچی ہے سات لوگوں کو جسے ہم پشتوں میں ٹو کا کہتے ہیں جو لکڑی کا وہ نیچے رکھ لیتے اور جسے کساب کرتا ہے تو زندہ لوگوں کی اغا کو کاٹا گیا ہے میرے رشتے دار کی لاش کو کور پہ نکال کر لٹکا دیا گیا ہے اور دو بندوں کو صرف اس بات پہ اس کے لاش کے نیچے دور کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ اچھا نہیں ہو رہا میں رہا کام کے سلسلے میں بھی اور بھی پیسے نظر کچھ مچا سکتے یہ تباہی میں دیکھ رہا ہوں میں نے مشاہرہ کیا ہے لوگوں سے ملا لگتا یہ ہے کہ معاملہ چلے گا تھوڑی دور تک یہی ذلت ہمارا قطر ہے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب ہم سے مسلط کیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا خون بتائیں کیونکہ اس کے بعد ہی پاکی نصیب ہوگی یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے بیٹا کرتے تھے تم کس طرح چل نکلے ہو جہاز پہ کیوں نہیں جاتے اس کو فون پہ کہا کراچی میں کام محسوس ہے میں نے کہا اگر میں को کو को گرا سکتا تھا تو میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوتا اور میں جہاز پہ جا چکا ہوتا लेकिन हम ड्रोन को क्लासिकोड के जरिए मार नहीं गिरा सकते हैं लेकिन मैं आपको इस बात बता हूं दूर बताने वो मेरे पास है लेकिन बताऊंगा नहीं सारे सुपर पावर इकट्ठे हो रहे हैं मारने के लिए شکست دینے کے لیے خواب کرنے کے لیے اور اس خطے میں یہ جنگ جاری ہے لیکن خدا خدا حقیقت ہاں؟ وہ ہمیں شکست نہیں دے پا رکھیں گے ہمیں انہوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا ہمیں ہمارے حص ہمارے جہز اور ہمارے بورڈ نے پہنچایا ہے خصوصاً پختونوں کو نے مار جدا ہے. پاس انہوں نے ایک مضمون دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ الکائلہ کے بیس میں سے نو سربراہ جو ہے وہ ڈرون اٹیک میں مارے گئے ہیں پاٹانی ہم ڈرون کو مار تو نہیں گرا سکتے تھے اس کو یوز کر سکتے تھے اگر ہم میں ہرس نہ ہوتی ہم محرت ہے ہم نے بہت ہیں ہم جو اونجا دین آئے تھے ان سے ہم نے اپنے لوگوں کے اپنے ہی لوگوں کی گردنے کروائے گی یہ اعزاز اس لیے آیا ہے تھوڑا سا کر کے پروگرام سے کیا میں جب آ رہا تھا تو اس پروگرام سے بیٹھ کر تین دن میں اپنے دوست رک نہیں کرتا تھا. تھا تو گر جاتا تھا, اٹھتا تھا تو گر था تھا آگے بھی وہ اٹھ گئے تھا اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں نے جس لباس تبدیل کیا اور ارادہ کیا کہ جو ہو تو ہو لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ضرور جاؤں گا इतनी मेहनत ही फिर से आई है जी के खुदा की कसम ये चाहता है आए ही साथ आए ना हम मुकाबला करने को तैयार है सिर्फ चंद से ने जरा نیت کر دوں اس سے پہلے یہ موقع ہے ہم سب کو سے صاحب موجود ہیں پتا چلے گا کا صاحب نہیں ہوں گے تو وہ بھی اندازہ ہوگا ہم سب کو کوئی جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے ہم تو بد نصیبوں میں سے ہیں لیکن آپ میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھائے اور جتنا اس صحبت کے مستفید ہو سکتا ہے مستفید ہو اس کے سراس باقی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے لیے خاصی لازمی ہے سلام لازم بھی فمو ریدان و دفل سلام لازیم ویر ما پزرکی لازنگ کرے گو لما پیر اوہ ہر گناہ میں چیناسور صدق راگ لام ہر گناہ میں چیناسور صدق راگ لام ہر ناسور لراک سیرگے ہر پہچان ہر پہچان سا دلے موریہ موریہ بچی لارمانے رماج مکمان لے پیدا کو محمد لام چھو محم